ساری دنیا کی سیت کا ایک ہی نعرہ سید علی خام کے فرمان پہ سید کے کےویشب سید خامائی کیا حسین کیا حسین پی خام آئی پی خام آئی